از اسلام حقیقت میں اختلافارمات کی جزا لائر معرمی کی جو اسلام دے عفاقی مالشکانواری دے گی علعنوان السارس فتعیون دا معتفل دے دعوی الخوف کی جو اسلام دے کنا محضوف دے علعنوان دا دعوی پتحقیق دعایات کرمکی او بیان بس داک العرب العراب آمنا قلنم تومینو علعنوان الحامس قمتن حدیث کی دی جملے تاقیت انی لاؤراہم امینہ فواللہ انی لاؤراہم امینہ دو سغیق رہا سا سغم جہور دا کسر معلوم دا بیان دماؤر راجح بدے کی انوان سالس پہ تحقیق دے یہ جملے کی کہ او مسلمان کذا بلواؤ بسکود نواؤ دے کی بفتح نواؤ دے بیان دماؤر راجح او معنی انوان السابح انوان سالس پہ تحقیق لگا شخص مشحدا لو دو سادر نہ ہو, لیکن شخص دو فارا سادرن ہو اشنا تحقیق کہ ہو شہادت کی محبوبین ہوں کہ میں نے غیر محبوبین ہوں تو مسلمین اسلام کس رو بنو نیندی خبر تحقیق تحقیق محبوبین اعتراض او الحبائی جواب تحقیقات بیان کے مطابق تقریباً دسان باپ کی <تصفح> تفقیقی الحمان استاد اور مانا ناان الصاب ف تثير شخص شخص مش صاد الله طرنودا من محبوبدي او غير محبوب او من المص تحديدله او غره خذي ال ناان الصامطان د اعتراض ف معادد د صاد الله تونوکی تسويةدتي دغه الوه ال روناان استستايو ف تخير برين ل ت حشة أن يب أن ييق بهغم الله او بيع متواعد سه الناانوس العاات متابقت تحيل ك تب کی تناسبات اور غرص. انوال تناسب دے حلام ر دی اسلام دے اسلام عند حجی ایمان محد اور اسلام شریعہ سے مناسبت عادانی ترکیب رتن المرجیہ نام سرا پذ کی ذکر بار بار و باب و کی دی اسلام حقیقی مرادان دے رائے باربر تنازع دار مسرت ترکیب اور زیادت تھا اسلام حقیقی شرعی حق چہ مشتمل اور متربس بال امان معلوم اجزا تدین سبب دو زیادت اور نقصان کر دیو غرض کی ذکر تم دفر دفر دا دا ذکر, ذکر شو لفظ ایمان روڑی دین راوڑی لبزی اسلام راوڑی داغی اون ذکر ذکر داغی دوینا مطابق کی ایمان اسلام دینا ایمان اسلام سے اسلام کو متضاد نشو ریا تحمی تذا دیا ہوا منا پم تو مینولاسل ایمان ہوں کو رجا تخمی کی ماب اسلام او, او ایمان کی تضاد ترجم بدی اسلام امام بخاربا منعقد کو فاردف اعتراض اور مادر, مادر, مادر جواب ذکر کرا صریحی جواب نہیں مادر جواب ذکر جواب استطف کے امب منعقت مناقط کو د فارف اعتراض ذکر د مادر جواب سرا او حاصل د جواب کے جو مستمبر ترجمین لا دے. اسلام دقسمن ہے یہ اسلام حقیقی شرعی یا عبارت تے دو مطابقت دو ظاہر نہ داطن اسلام ظاہر باطن مطابقت دباطن ظاہر کے سڑ اعمال کئی اقرار کئی نہ باطن کی میں ذریعہ اسلام یا بلد اسلامی, اسلامی غیر شرعی اسلام لغوی رسمی غیر شرعی تو مطابقت دو ظاہر باطن دباتی اسلام لہر اعمالی اسلامی لغوی او رسمی حصہ رسمی اسلام پیشتا. من اللہ جی اسلام حقیقت خلق او لیکن کی صاحبان روان رہا. کی بجمع کی لیکن پی کی وجہ سرم سم نہیں خدے عالان یہ اسلام حضرت شرعی کے مطابقت یہود اسلامی غیر شرع کے مطابقت بات نوی کم چاہے محادث کرا دکان دے کم اسلام اگر اسلامی حق کی شرح اگر مراد دے اور ایمان اور اسلامی اور کم چاہیے اسلام حق کی دینا حگد ایمان سسے ایمان حقرا اگا مراد دے ندا دے کم تباہ میں دو ندا دا دا دا اسلامی ظاہری بے مثالوں نے پیش کی اسلام اسلامی اسلام پیش اللہ حلقی اسلامی حاصلو حاصل اسلامین حافظ تھیلامی مطابقت رقم کی اسلامی اسلام تھی ذکر کر کہ مادر جوابی کر وہ جواب باتتا کر حاصل غرص ہے شو غرص یعنی ترجمی دفر فمان بخاری اپ جتا اسلام ایمان وی وی. ان ترجمی کر اسلام کر ایمان دیا جواب, کا جواب, کو حاصل دا جواب دا اسلام ترجمہ یہ یعنی حقیقی اللہ مقصود مشرا کر کے دفعہ تقسیم دے اسلام نے اعلان نوعین. مقصد اسلام ظاہری بحانسلام بحان القسام چہر اسلام کے او او بیان, اس بیان معتبر اول غیر اسلام نے مقصود دل کا ترجمہنا دفرت وصادم بین آیاتین دے کہ کلاغ محدثین دا سی کہ بخاری سنگہ تصادم او دفرت وصادم داورات عالمی کی جیمال اسلام بن بیلی قال العرب آمنا ولغب تؤمنو او ددی دے ہم آت عالمی کی یہودی الدین عند اللہ الاسلام مرواتے دین اسلام یہودی دین اسلام یہودی نہیں مر اسلام یہودی نہیں ہاں ذکا اسلام او ایمان یوجے لکہ مکھن معلوم ہوا کہ دین دین اسلام او دین اسلام میم شو ندان کہ اسلام او ایمان یوجو کہ متحد متحد متحد زو شیری کرے کہ دین متحد اسلام سے اسلام متحد ایمان سان اسلام متحد او ایمان دارو شو دین عالمی کی اتحاد او داولیت حرعیم سے کم چتبا تو مابین دود اسلامی اتحاد معرم دن دینا او اد اسلام حقیقی مقصود اطلاع الحقی اسلام ظاہرین اسلام اطلاق قسم کی اسلام حقیقی کی گئی یا مطابقت اسلامی پیش کو اسلام اسلامی ظاہر بان اولیات قاضل او پنطمن الاکم قلمنا اور مسلمان اطلاق راغل ہے اسلام حق مانے اور انتباہ خراجی اللہ میں حق کی ظاہری معتبر مخذ بارے محتبر اطلاع السلام اسلام عرت نارم امنا مثال منو حدیث اور او او اسلام اسلام ایاتسانی اند اند بیان بیان اندینسمتراثانی پر اختلاف کو اتاریں گے پری تعین جزا کے اختلاف اختلاف پر تعین جزا کی مبنی یعنی پہ اختلاف پری اغراز اغراض مختلف ہوں ذکر اتاریں گے دا تعین جزاکی مختلف باروش نہ اظاراسلام حقیقت فلاں آخرا بے لایا شریت سے جزاد قدر اسلام حقیقہ اسلام علحقیقہ فہا و تعالی دین فادر اطلاع حدیث الحقیقہ مطابق الحقیقہ وان علسلام فہاد الطلاق الجاض دا دا اطلاق ہم جائز العرب او او او اسلام اسلام حاصل اسلام اسلام حقیلا اسلام اسلام کردیس کی دا بیان دا عليه قدر اسلام اسلام حقیقت حقیقت انقیاد حقت وی محمول پیس نیا فو انقیاد زیاری بان اوی الخوف او یا محمولی پا خوف میں دل قتل مانی ظاہر متبادر دارا او لیل عاطف دے معتو فننے غوانی اس اسلام معلومی حرام کی عاطف دا اوی الخوف پیس اس اسلام نسی کی گی پا اوسرا ولی اسو وجونہ یو او رازی لتقابل او چرازی دفارت قابل بیدن عمریں کہماں بہ دو امریں لکی اور اسلام اور خوف درمیان کا تقابل اشتہ یہ بہ تقابل نشری و کان علل اسلام او الخوف من القتل ظاہری طور پر دو تقابل بین امریں اور حرام کہ اسلام اور خوف متقابلیں نہیں بلکہ اسلام دے کو خوب شکوا ماتوف اللہ محضوف دے مزک ماتوف اللہ دے ماتوف اللہ مذکور, مذکور دے مانا دا لطلب او, الخوف مدل او شیدہ اتنا ویدہ اسلام محمود انتیادوں غنیمت بحاصل کم و نقم اخرا و نکم خات پر درا شمن کے صحیح نے شمس الرحمن سموئی دیبی دا تنذیر کر مار تو لہ ما محبوب شو وقان ارل السلام بیلا صاحب محمود بن قاضی ظاہری ولن قاضی ظاہری رسوچنا کئی للحصول الغنیمت لطلب الغنیمت او الغانمت، الغانمت الخوف مزید سرک دا اعوذ پارک دا معنات الخل دی نہ پارک دا بنا تو جب ذو دت کری کنا دا ر دین خلوا معذری نہ دوファーین دو دیس دو اس اسلام لکھانی کیگی من حاضر نمبر ان کیا تنب القنیمت دے یا خوف دے جس نے چیز میں مانا دا کلا داڑی کنا لا اللہ اللہ وقت خوف وجہ نے بہو حسن غنیمت فارمی دعو د پار دمانہ اتو خیلے مانہ د خیلے پر سر او وقال على الاسلامی ولائے اسلام محمول بن قیاض ظاہری اہل تنب القنیمت ہرمتو اول الخوف من القتل انہوں نے پیش اسلامي ظاهری کی دمس قدمسی بھی ظاہری درسمی مسلمان مقصد یہ حصول تھا غنیمتی یا یاد سو جی یادو جی کا خوف من قتل کا ذرا مرنے براد پیش حسندار چما تو نے دا او مذکور لے زکوۃ تقابل نشترے اول تقابض راضی اللہ تردد نشترے او اخرادی کوارہ تردد شو محدوب شارسلام طلب الغنیمت ابلخو حمد دا اسلام محمول پر اسلام انتیاد ظاہری بانی اور دا انتیاد مسلمان والی طلب الغنیمت الخوف من القطرم دا بیان نا نا دا محمود دا, دا مت اول یظالم کہ رسول اللہ حقائق ما هو واردنا قال تعالی یا فہاذ الاطلاق جائز للقول تعالی انا میں سید جی جب تو یہ جی ذکر کر بہترین ارتباط رضی جی. یظالم یہ کو نظر اسلام الحقیقتہ فہاذ الاطلاق جائز ولی جو قولی تعالی سبزی قرار نہیں تو منو لیکن قولوا اسلمنا فرمایا گزشتو مانا کم ادے بران المسداق کے منگائر خدار مستقل بران المسداب گجراتی کی کی دے دیکھیے رب مت وادل کوئی برت دے کئی کا عرب عرب اصحاب مانا بلد تم امتحام اسماعیل السلام اولاد لاول کے پتی نیل منتظر شرب آ گئے تھا عربا بلدت من مدا مراد ساکھن البوادی ایمان او نوریم آداب اور امی دعوۃ ورا د اعلی مرتبہ دل سوق دیمان اللہ گر مرتبہ جس دا دعوی مکوی راجن دی دعوی را رسوق دی بار کینی نہ گلن ز قاول امامو علی وراکن قولو اسلمنا او کرنا پتی با نے چدی منافقین چ کاغن دی اغنو یذکر کو ولم ماخرو ایمانو کی قلوبیکم بربادی شاہ کم کے حاصل دار امام بخاری فن باری مزداد لقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذكر کہ چلوہ مومنات دی خدا رسوخ دی ایمان حضور کے نور آلے اور دین دا وقار ادب کرتا ہے بالا دیمان دی ایمان دے تاغیر چتا صدا داوی میں کہو لا لمہ کے ایمان کے گروہ کہ میں تو اللہ اور رسول اللہ اتنیت کو منا علیکم شیا وذا مختار ابن جریر ابن کثیر قال نام ابن تیمیم دل اختیار کرے جی مزداق لگا قال وم پیدا انوانی تحقیق ندیہ جملے پر حدیث کی نا با قلتی آرسل اللہ مالک عن فلان واللہ انی لعراہو مؤمنا دا بزمی لحم ضم راہ کر دے بفتح لحم ضم راہ کر لے دے شوراہ ذکر کیا اللہ میں آئینی انہوں دا خدرچ دا باپ کلسی مجھولا با نراشی کہمانہ زون دو سرادی کرے جس سے معلوم مراشن بھمانا دا علم او دی یقین سرادی جب فرمایا مزمو بچی نمارا ودا سی واللہ انی لاراھو مومنا قسم پخدے زگمان کو فدایے مومن جس یقین کو فدایے مومن دا, سی دا, دا زما سیندا سیدلے صحیح بفتح نافو پھتھے گئی جی کی نہمز امر جزبی بانی کیمر زانی بانی امر جزمی بانی کی, فا زنی بانے کی، دا قسم جزم مزنون بانے رد یکسان معلومی کی جدا جدا جزمو جزمو لا بر صحیح کہ فقای سیں انی لارا مومنہ دے دارت نبی علیہ السلام صحابہ جزم بالایمان کو نبی رسالت کی او مسلماں لوک چے دعوت سنوی او جزمینے نے رسالت ضرورت ہو الی خد نبی رسالت کہ تب امور مقتنو بانے ولی جزم کے استاد علم وچ کم شہ باہر بھی باجے جزم کو استاد علم وچ داخل بھی دا باجے جزم جزموان بانی دارو سوانی مسا مری گی مسا مری گی دا دری دری رچ دا ہو دے دا جزمو با با او مہاوت دا دا بار بار دھیرے دھیرے نہ سوارے جزم دا دا دا والے لیکن شہیدر کام ان مسلم و و لیکن او او او او مسلما جی او دو دو کی مانے کی دیشی او او شکل احاظ ہم کا مومن دے نقول النبي صلى الله عليه وسلم بلك بالترديد وآية او مسلمين داو صلصت عدس وآية اني لراهم مؤمنًا او مسلمًا اني بالجزم حكم مقاوى كان كين بالترديد وآية لذاب امورهم اتناولا دي فقار فدي ماري جزم فقال او مسلمًا فقال او مسلمًا يعني لاو سي فقال او مسلمًا اني, اني قل لاو قل او مسلمًا قل ذکر او, أو, أو بل جزم یا اوانا دا بلانا بل مسلم یعنی بل مسلمانا تخصیص شخص مشہور لہد سادر مسلم اسلام حقیقت مخ کی تقسیم کو مائیں بخاری اسلام حقیقی بندے رسمی ظاہرین اسلامی دار کی محبوبین محبوبینسلم اسلامی ظاہر سے کہ حق اور من جماعت ذکر جی صاحب شارح مسلم لیکن سعید نویم ذکر محبوبین بال اسلام الحق رہ جو من مسلم محبوبین کرتی سڑی تمال حالان کے بر سڑ محبوبی نہ کما تسی اما تھے محبوبی محبوبی کو محبوبین وغیرہ محبوبین بل رات حافظ ذکر کرے کے چیک شخص محسوس سید من سردار کا سی دردار کے آ... نمارو دے دا مقصد خروج دے سن صاحب غیر دے مقصد خروج مسلم بلکہ پہ حیثیت پت ہو گوا او کم چستادم قور مقصد او کے رد نہ دے نہ مسلمین نے مسلم اسلام بلکہ مقصود اصل کی رد دے پہ جزم تو سادہ تادیب فلکلیمات دے تادی نہ چہاوتی جزم اسادم نہ بہار پاگ جزم کم نہ کہیں مان تو مور و تنورے استاد احمد نہ بہار دے اکم تیر کہ اسلام القیاد ظاہری نے ہاگے بارے جذب کا اور دی بالمثال ابو داؤد روایت راضی کہ اوماشم اور اش <تصفيق> نبی علیہ السلام تنا سلام تو فرض جنا دین مومننین وے کرے اور عصفور ابن اسافیل الجنہ حنا دایو چنچڑا چنڑا نہ میعمل سو القطو ہا بدی چت کڑیل دا اندا چنچڑا چنچڑا جنت السلام تصفات ولے گین جہ جنت مخلوق اللہ پیدا کو اشارہ مسد نے جنت ترسیس کا حادث نے کہ اولاد المسلمین جنت کی بلکہ راجہ مسلطنا نے چولاد القفارم جنتی سام کی تاخیر فولاد المسمانی فولاد المسلمین کے اختتام میں جنت راغ تو چاہ روپے حکم بل جزم کہ حکم بل جزم آئے امید میرے کمال بس لوگوں کا جنا جو اقسا حاصل داخم کہ کم کا سامان داوئی چسلم اسلام سے خارج دے تو مسلمین نے اسلامی ظاہر سے دے اور او مسلمان سے دار پیش کی جانا صاحب دا دا. او مسلمان کے مقصد خروج دے. دو مسلمان دے. بلکہ اصل مقصد رد دے پزم دو بارے عمور مبتن وے کار ایمان دمور مبتن و را دے بلکہ جز پر باہر لکہ اسلام انقاط حقم کے بات نہ ممت خود فاک برکارے نہ قد اللہ قدرت نہ اللہ وحدانیت نہ حا من شاعری شای نہ نہقیقان اس نے سرام ساد کر کچھ مو جواب کا او تک بے تکرار کے جاب دام عوادت اور تکرار دست نہ دا تو وجد غربی اتنا کی. کی دا شخص مشق نہ ہو غالب شوقین کابل دین ور کبر مرکی آم چور کی دا دا غربی شوق نہ اعتواد مشکو نہ ہو کی پتواد مار کی مشق نہ ہوتا نہلام سلام نہ بلکہ صرف بدیہ تلو خریش رمان سبھی رشتہ نواں صرف ناخت ماحول کے داغیہ حفاظت صدفہ بے محمر حضرت منافق ماد اجازتوں کا شراخ کر گئی چاہر کر نگی تصدیق تاخیر نکل بعض تقدیم تاخیر کر د حمیت او د درکارت نو امرونا پیس نام بانے خیال فکر کی مشغور بھی خبر وش خیال نہیں بخود فکر مشغور بھی رت راشد را دی کببتو ہونا پاکب جب متابر آجی اوکرر چی بابی بحادشن میں لازمی را جی اکسد مشہور نا مشہور صراح مشہور خدا رہا چی مجرد بابی بحادشن میں پر کی اللہ کدا دا مشہور بائی دیو جانا چلتا کہ ہم دل میں سیر رات تا انہا دو چلی سنوشن میں متعدی لازمی کر لی کببتو پاکب این سارا مقبب انہا پا متعدی جی بابی بحادشن میں فمانا لازمی صراح اور کردینا متاثران معلوم نقل کے شایب لقل دین نقل کے مطابق يو مطابا زہری مطابع مطابق ہی مطابع مطابعت مطابع مطابع مطابقت مطابقت مطلب کے افراد مختلف ہو دا کہ مقصود انقسام اسلام حقیقی اور رسمیتا شاردیتا کے مقصد اب انقیا نے جدر ہو مانی بلدی دینا مطابق اسلام پہ اسلام حقیقی اور پہ اسلامی ظاہری دوڑ جائز دے سنی او مزید تک دو اسلام اسلام ظاہر دے. دے ایمان اصل اطلاقی کی غرض اور امام بخار میں جواب الاطلاق الاسلام علسلام اسلامی اسلام اسلام, وقان اسلام, اسلام محمول پا حقیقت شریع بانی اسلام محمود پنقیاد نہلاقڑلام اسلام جی دین دی اسلام اسلام اسلام اسلام کان ان پہ حقی مرادف دی دین و دی دی صدا ان میں رحت مرادفرحاطی نبی و و لرا او نہبل نہ نو اسلح اوغرل دینہ ماتا فقلت یا رسول اللہ ما لگا سنا ان اراستان فلاں سچھی تا رچتا غراض کو طرانے لگا نے کو والله انی الا راہ مومن اللہ ذکر شو قسم کھدے اس یقین قوم پدوارے مومن جنہیں مومن دی ابدا اراس دنگ دیو کرداو نے جنہیں پدی کی شقت نبی علیہ السلام فقال او مسلمان یہ تخین جملے کا شنے بعد مسلمہ کے مور, مور پس او نسان خلوس او ابانداری و آدر سمیا سات ذکر محبوب بغیر سنیتا <سؤال> ہارانا محبوبین ماما ظہری بابلام اسلام دام باپ ذکرات رضی اللہ تاروں پر ترکیبی جملی کی سرا سنمن جما ہن فقط جمال ایمان اینوان رابع پر تحقیق او مفسری محبت کی من دلی را غری دی. و من اقتار. حیثیت تحقیق سدامت کی ترشوے دے و تکرا چمام بخاری بے واری مقرر کر کے لیکن ذہن والا آتی فباقی انوانی اول تناسبات سرا سے غط عنوان تناسب کی کتاب الیمان در ظاہر دے, دے. لکہ اسلامی حقیقی لحقیقت شریف رحاص ایمان حقیقی در حقیقت شریف رحاص سرا مرادفون اگر کتا ذو لغت رحاص بانفرادوی با تمیز فنزی وجن تناسب در غط عنوان سراگا چی کتاب الیمان بشاو السلام نظر اسلام داد بخاری قیدرہ چی کم لفظ ترجمے اختلاف پر ترجم کے اسلام, اسلام بانے ترازم اشارہ تناسب اباب کی عاد اور بیان الترکیم و زیادہ مقصود پذی کی سر ترکیم و زیادہ ترشت اسلام ایمان امر واحد نرچ صرف تصدیق دے گن اموری نگر ابشام کا اکراض یا بات ترکیب عورت عمر صرف ہی تصدیق ہوئی حیات ترغیب الحاظرت ہر کرداد اسلام نے شب کارچ مسلمان دا حاصل کی دا نمبر رسم المانے بدل کی نور اسلام امور دی من ابشاء السلام فرضی اجزا دارنگ امور مصحبہ عمور مسنہ دام دسارو ابا ندی باب ابشا السلامی واد امال باب ناب ابشاسلامی من الاسلام اسلام بیان بیان انوار سانی حالات دامار رضی اللہ ہو دامار ابن او عینی بدر عینی مکی ما زمے مخدوم سرا مہد مہارفت و مور او دے دو اسلام مورا لاوڑ لومبے پی اسلام کی شہادت اوی نصب تو شہادت کی شہیدی بلکہ ایمان کے بازی گری حدر ایمان نہ نا اگر اب اکر صدیق پر ابر صدیف خود کی حجر قبرا رض رہا پہ اسلام کی شہادت تو سمے رہا کہ مشرقین بٹ سخت قدیم سدے قومی رشتے دید سلونی خان سبر کو اس جن کی نبتے جناب رسول یا نارکونی بردن نہ ابراہیم سلام بانی مسجد کام تاز ابا گیا جنگی کی شے محاور درمیان کی جنگو جنگی سیفین بوادر شانکار بانی مشہور جنگی سیفین فرمایا کہ شہید چھو کرچہ شہید چھو عام ناسن ہو دماغرن ہو سرو ابتے وی ان مار کو شہید چھو تا نیر دی حدیث نبی علیہ السلام کیتا دو دا شیخ حکم باندار لے تو یہ حق تھا تو کہ پھر کتھہ تھا باغیا نو معاور نمارن ورتے ویتہ عام نے قدرت پئی خبر حقانیت نم. مراغ علامہ یعنی ابن بطال حوالہ باندې ذکر کې شپږم جلد کې غالباً پند مقاول براش انشاء الله تحقیق ودي ها نوኛ 22 چه دے مراد اہل مکدی وہ حق تق تو لک فی اطل باغینه زغب کوشش کی ولا بلا خبر چاوی غورو نے پیخودی گټی پی اړه ودي کلمی د کوفی فزور باندې تھے وی دی چې څو وی. کوشش اوین کړو چې تر ترک فی اطل باغیا قتل کې وتا درا کہ ای باغیا چې در راګه امر نه جوړل مشرقینا دیتے ہو، امام بخاری حافظ نور ذکر تبرانی نور مسنت مسنط من نہ خبر نشکار مشہور استفادہ شرطۂ استفادہ حسری تفصیل نہیں باد مشری اور جمہور نہ مطابق نہ تحقیب ہدا نہ حد تو مضاف صدا سخ سارن اضافت سبب تفصیل ہوئی بنا ہوئے کہ یادا نہ صفت موسود محض پر توسیف سن تفصیص دری خسا فقط جم عل ایمان ان عمور ایمان کامل کخل ایمان لا نا درے دی من نہ در خطرت شعبہ شربا مکمل تک میر امان دین دے و نہلاصل جامدار شبیرحمد اور عثمانی رحمت اللہ علیہ خسان کے تعلق کے تعلق مخلوق صحیح انفاق ملک کیا خاص طرح سے مار تو انفاق من ملک او بدر سلام کے دیکھا بدری کے تعلق سر بدرم اور نفی ٹور شامل تھا ار انسان کا مان ذکر جملے عوامل اختنا خارق اللہ, اللہ اچھا اور تعلق سشم حسانی من جمع نہ چاچی جمک دے کے سمک ایمان کامل کیسنت ایمان امور دے الانصاف من نفسک یو مانا جامی ان کہ مطالبا من لف سکھا نتاط اللہ وہ امتسار و عوام نہیں وہی چناؤ منا ہی مانا دانا دا. مطالب انصاف دفن داد حکمن مانل داغل مناسل نہ ماتا جیوی کا ناسانی حکم حکمانی اللہ دے ان احکمل ہاں انصاف عوامل ان مطالبہ ان مطالب انصاف دخ پر دخ پر نفسنا پارہ تابیداری دہ کام کر لانا او دکار دے او منون دا احکام دا اللہ او دیتناب دا مناحیونانون تیرے مقصد داشا تنکی تدخل ما تحنا غالی استاظر دا خواہشکی دا تمنناکی که دیر زماعت تابیدار بھی پار سکی کمشن چی منکومو منکیگا چی کم جو توان چی من دوائیگا چون چرا نہ کئی توانی دخلی دا حکم اللہ حلاب کیا کم دخل نفسنا دا مطالب ہو کنا دخل نفسنا چی دخلی دا حکم اللہ تابیدار وسیگی د ایمان جمالی رحمت اللہ کا ذکر گئی الصاف منفس گئی انصاف من نفس کا لم تارے کاشا کا کا کا جی سڑے ماس ظلم نہ ہوئی استاز دا تم دفنبہ حق مضوم کے ہوگا نہ اغلق الحق دنیا کے حگل کا معافی نہ جمعات ایمان الانصاف من نفس یعنی مطالبہ من نفس کا ظلم مطالبہ انصاف دفن نہ ظلم کرے انصافوں کا, کا حق ادا کا راضی کا خشارے کو معافی تبانا لگاتا حق ابارکے استاثی الد انصاف دخبر نفسنا للخالق والمخلوق والمخلوق مطالب دی انصاف حقوق الخالق پر مخلوق حقوق ادا کے حسن چکم اصحاب حقوق دی صاب نور نفرادی نورا اللہ حقوق ادا کرے حقوق, حقوق اللہ حقوق نہ حقوق دن نفسک متاربد انصاف دفن نفسنا کی ادا کے حقوق اللہ کی ادا حقوق اللہ و ادا کے حقوق چلو اللہ میں کر گئی ال انصاف ہو من نفسک متاربد انصاف دفن نفسنا اتنا کما انتا تتو نہ الصا من سب الفس کا غیر کما انتل انصاف ٹھیک ہے الصاف الفس کا غیرک کما انتل انصاف من غیر نفسکھ انصاف د فنزانہ برچاد ہر انصاف میں نفس کر گیر انصاف میں نفس کا مطالبہ مطالبہ نفس کر غیر انصاف میں غیر نفس کا مطالبہ انصاف دخل نہ بل دا تم من سیک مطالبہ انصاف مطلق انصاف مطلق انصاف نا خیریت نے مطالبہ انصاف من نفسک منسکا انصاف جگا نویز نبی منسک اناشی منسک ان دخلاس پر سے انصاف کا دل خراب گئی تو انصاف کئی دے خو پاکم کو ہر قربان قربان یا اگر انصاف کو خودیا و سما تو کے مشہور اسلام نہ لے نہ جامع اسلام دے لے کم انصاف نے السم و تارباف الف سکو خدا پن سکے جامع جامی کم انصاف <الانصاب والناشی من نفسك> ان احمد و عثمانی رحمت دلد. دلد. باز باندرا جی الصاف نفس کا الصاف ہوفس کام مطالبہ انصاف معاملات نفس تاکہ چستہ معاملہ باریک میں انصاف کے بفر معاملوں کے سڑے بین صاحب کے باقی انصاف میں نہ تک دی. دا مالا انصاف انصاف قوامینکر سے انصاف کی کی جب انصاف من نفسک فی مہامت نفسے کا مانا مطالب انصاف انصاف قون فن نفس کے ہر دا جی انسان دام جو جامع جی دا سے انصاف کئی دائیں جامع عالمی سلام لال سلام دا ٹوٹ جہان والا و دا پارا تو جہان وارہ ظفرہ رضی اللہ قاجر ہمراہ عالم بکا تھے داخل نہ وما من عامل انه قد قصا انون بعض نست حدیث ادا تب سے عبری یہود و نصاری بالسلام اوتے نور محسوس وان سی اتنا خارج نہیں نو علیہ السلام کا پڑھا عالم اسلام دے مسلمانان جی بدر السلام ان العالم بدر پر سلام یا داوید شان مطابق والسلام علی من تبارک خدا دای گوتے وی کنا حسین و سلام ن السلام على العالم ون فروند سلام اويل سلام دو جهان والا و شجرت الجدام منزل تكبر ده و ذا شعبت التواضع شعبت حسن الاخلاق ده تو شعبت شعبت التواضع شعبت خلق الاخلاق و منزل تكبر ده ذكرا جميل امور زمان ده وان انفاق من الاقطار ما ان اقطار من عمره جماعه يعين بمن ده اور وان انفاق کو محنت اقدار مال اقدار خرچ کول نماز سر دفق کرنا اقدار کلت دمان وہ خرچ کول نماز سر دفق کرنا یا خرچ کول نماز عند فخده کلت دمان کے فخده فقر کے لقد کامل خلوص درال گئی او بل کامل توفیق ال الله پہ اعتماد علی الله نہ پڑھی حسد کے سے کامل اعتماد به الله باندې کامل توفیق او کامل خلوص لقد بل حدیث کرا دی كما بهت الرساله تا اي صدقه افضل كما صلى جهد المخل مشقت بقليل المال قليل المال يهاذا فكات كده صاحب شاندو مذريبه حكم درو كده بيو كده يوم رقي بهخت ولاه وبله فرزنداني اهان هاي باغي ما كده ولا وان انفاقو منن افتار المال سرده قله المال والاحتاج ده امور امور احتیاطی رائشان تک تکرار جدران کم تکر محضا تجیم کی ترجمہ سلام کی مناقط اتحم تعمیر اسلام نہ منا کے منا کنشاؤ سرام نہ و چون ازا مقصود اسلم اللہ اللہ ذرا السلام, السلام خدابی احسان بال مخروق بل مال اور احسان بال مخروق بل بدن اِل کلام بل کلام احسان وتھ سلام ام سلام آرام عرب کا اسلامی اسلامی سلام داد پنشنا چنشن دغدی سلام آرام عرب تو ملب تعارف بہ کی پتھر جمع کیجیے تشرید الفاظ ذکر غریبان داورات کو ابسامن اور مابان المراتبان حضروں کی مقامات ذکر مصندن سے مصنح کی عنوان مناسبات سے لغت عنوان سا تناسب الزدیت. کتاب مناسبت خرید دی. جن سے دیوجن مناسبت ذکر کی پر خارج کی لیکن احتیاط امراضی ذہن تھا امراضی دا از ذہن نجمع کیا پا خارج الخارج کے لیکن پا ظرف و ذہن کی جمع کیا کی کی پا دیر حاصل از ذہن تا جملے دا مناسبت نشم از دیو جنہ مشہور قول دیو بزد دیات تتبین الاشیاؤں دا ذکب وجہ سو دا حد دا اشیاؤ راجی من تناسب دا باب تا قطع انوان سے پیدبار زدیت دا کفر زد دل ایمان دے دا ما سبا قصر تناسب اکم آباب سابقا. سابقا و کو رقانت نے مرجیوانے کا مرجیو مرغیا الماسیت مشورہ ایمان, ایمان تن باب, باب کفران و کفرین حاصل کے موزر نوے کفران موزر نوے تو فیضا اکثر اہل دین تناسب کے عبد ال شاہ کو اور اہتما پر کو بخاری ہی تعمیر ندیواہم تا کی مرتکب دماسیت تارک العمن اغب کافری امام بابو کفرین دولا کفرین. اعماد مزینہ دی مع دی. دی جی تزینی ہوئی جدی کوفرین مناسب نماسمت مسرد ماروش کفرین چال کفر متان و نقصان کفر متنا وی دے گ نقصان دی نقصان دے ادا دے ایمان مجھو کفر متنویش و متفاوت شفید بار زیت مقصان سرا فر ایمان و متنویان و متنفاوتن بزیات ون نقصان دو بیانت تناسبات السلاسہ غرس غرد انقال ترجمینہ یو رب مرجیو مانی مرجیوی المعصیلات ذر حاصل جہنم تصے یقور قال اللہ قان اللہ شیرو بداشلہ معاسیت <ithan sous> دا کفر با چاہی فیوڈا کماسی ملے تو دا یہ دا دار جو تھا اسی کفر اندو نہ کفر اند خدا ماروشی پہ مارچھت سڑھے نکل جائے ایک فور نہ دا دی جھکوفر کن کفر ملنا کے قال ہے کل لاشیر میں پہ مارش سے مرتکب مرذکب مارش سے کارے نکل جائے باب کفر اندو نہ کفر اند دریم ذکر کے فغرض ترجمہ کی مقصود انقاد ترجمے جو بخاری کفر الفری عل المحاشی اخراج عادل ملت بابر سلورم اس بات زیادت مقصد اس بات اترکی بس زیادت شد ایمان وجہ ظاہر کد باپ نے شنا الكفر متنوعًا ومتفاوت في الزياة والنقصان لك ومناصبات جنو ذكركم ودا زد الإيمان لأنه في إيمانه متنوعًا ومتفاوت في الزياة والنقصان أغام التنوع الشمتويت في الزياة والنقصان فإن تكاث ماسو السرمانو مدى فجنقصان راجئ أو فتر كل ماسوس را كماد رايزي لا يأتي راجئ دعو انوان وقت ومناصبات السراسة مع بعض سانت الفاظ یو کفران جے محدود کفران ناشری دحمد اور کفرام دے مانا دو کفر بلا سمراجی او کمانا دو انخار سمراجی کفران خاص شو کف رام شو نہ شکری دہمت انکار دہمتری مصاحب خزری گن مساجد مصاحب اس سفر تو میرے کی مصاحب فی فی میرے گی مصاحب برامل میرے گی زخم دخم روی کے حیات مصاحب فلکس ہاں مصاحب. مصاحب بھی مصاحبر مصاحب بھی مصاحب مساحب اگر ابھی کہ کمزور تو میں دیکھیے گی اگی تمہیں دیکھی نمرات داد افران شکریت دا مراد داد دا دا ناشکری شکری احسان د محسن دون د کرم دون پ منا دیرو دین دون پمانا دجنے والے مانی بھجے مقام کسی کی کا کرک شام شیخ کشمیر متر پونے مہارا والے سرحد کھڑے دون پانا درشی دا منا داد دفر دا کفر قریب بھی کرتا پچاند مات ماسیات کفر, <coughs> کفر حلق کن دے مطلب ماسی بری باپ کفر کفریں کفر قریب بھی کفریا کرتا ایسے پیوٹا ماتا باب کفر کفرین دا شام شی کشمیری رحمت اللہ کہ مقصود بین المراطب غیر مرام دو بخاری کی. کفر حسن دے, دے. باب کفرین غیر رفرین بارہ چیرنا ادنا او دا ادو باب پفرین دو نفرین باب بارہ دکر کی چاگا ادنا اکن باپ کفرین دونوں پکرین کی چاگا اخن مرتبی اخرنا کماسی مطلب رت پمتے چار محسو کل شانتی رت پمتے الماسی کھیلو کینوان دا دا دا کفر کافر شرحت کافرم حق حق کر کا خبر <Tawle Breaking> خمارا لوگ ذمہ دار میں رکھے آج بال کار بات ہوں گے انکار سمرا جی بل مار سمجھ سری کی فی انکار دی اور دی شریف ر دا زد دل ایمان, دے ایمان تصدیقو دماؤ علماء نبی کو دما علما وسلم صرسم ضرورہ دا انکار شو دماؤ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم علما بجنبی سلسلم بے قدامل پر حاصل فرضیات نہیں کہ مستحبات تو نہیں تاخیر دا دا استحماد دامل پہ حیثیت سنت لیکن اعتقاد کو سنتمان کا فرض ہے اب انکار دو سنت ابر جگے بال ذرا بلباد متوادر فی کی انکار د ماں اور مجن نبی اللہ علیہ وسلم ضرور ضد الایمان وزیر فارا سرور افسان دی کفری انکاری کفری جوہ کفر عنادی کفر نفاقی کفر انکاری اے عبارت کے دنکار لسان اوقبند انکار کے او قفر انکار انکار انکاری چاہے انکار دے او اوقبند دوارا کفر جو ہے جی سے بل <سؤال> احتراب انکار کا او تصدیق اور یعرفون نہ ہو ان کا رکاو لما کا مار ہو کفرو دے انکار ہو سان یا تو پھر مو جائے می بلکہ دعوت کو مار کی تا سے موت سم مدام خارج کر کے وہاں لاگو تعلیم میں قرار ہوں کہ سیدھے درارت گئی لیکن دوام نو آخر کرے میں ایسا ہوا مدد نے عبد المطانی آخر نہیں کرے میں داخلہ اسمائم پاکری نفا کی اقرار او مرتبہ القفر کفرام دو مرتبی کفر مطلب کفر مطلب چاہ گا کفر بلا بل ملائکا بے رسول دے اور سببد تخریف فلنار دے اور مخرج عن ایمان دے کفر مطلب چاہ گا سببد تخریفی مخرج عن ایمان بھی تو کفر بلا بل ملائکا بے رسول دے دینا چاہ مخرج عن ایمان نوی نہ سب دقار تخری فنار ایمان دی بلکہ اوکم آئی نہ کبھی معذ نظارے کفر شرف نما کے لیے مرتبہ جہاز مخرج آدل ایمان نوی نسب و تخلیق فل ناروی بلکہ داخل تہ تمش چلائی کماس سنی حاسام تھرج اوسر کفران یو مخرج آن مت کار غیر مخرج آنے میرت نا دهم جو مخرج اعظم ملت نہیں ہم مخرج تو یہ حتا کے بغیر نے متلاق کی رب نہ نیا نکنے سنا بنا جنم نال اللہ تبارک و رحمن جنوں النذر خاصین اللہ داعی خدا کے راضی دارین علیہ السلام نے ان بنا ذات جنما اللہ الا الہ اللہ من الظالمین عن الملت فکرن پر خلاف کی ال فسکو فسق مخرج عن ملت حار فسک فسخا یو دے مخرج آنل ملتنا کافر تا چکم کافر شہید اگر میل کی فاسٹ مخرج عن ملت فَكَفَّ فَسَقَانَ أَمْرِ رَبِّهِ الشَّيْطَانُ قَبَرَ إِلَيْهِ فَفَسَقَ أَمْرِ رَبِّهِ وَأَمَّنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَفِي النَّارِ مَأْوَاهُمْ أَمَّنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا مَأْوَاهُمْ النَّارِ الَّذِينَ مَرَصِنِي كُفَّار وَالَّذِينَ شَاقَ رَبُّكَ بِهِمْ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا رہا دوا دے فیصد چاہرج آن ملت نی کو مسلمان بھی تم مخرج ملت مثال سے کون حجارا پوکھا دن بن کم پے فَلَا رَفَسَ وَلَا فَسُقًا حَسَا الْفِسْقُمْ فِسْقًا یا وہ فسق ہے مخرج عن الملت تے امیسا تک فسقان امر رب دی امیسا تک او فسق بو فتماواهم مخرج عن الملت نوی ان کا قضف واللجین المحسنا سم رمیتو بالشهادائی فجر دوهم سمانی جلتا ولا تقبلو لهم شعات رمضا ولایتهم الفاسقون ان فرض فیهن الحق فلَا رَفَسَ وَلَا فُسُ اشر کو شرکان اشر کو شرکان شر کے حق کی انہیں پھر اعتخاب پھر تو وہی ادسپا کے مخلوقہ حسدار اگل دے اسبدے اس نے مخرج عنان ان شرک بالله فقت ہر الله اللہ علیہ جناوا ہا من شری خان شرفر توحید دے ناکہ مخرج عن ایمان دے بدی جہنمی دے ان اللہ کبھی مثال ان اللہ کبھی بلّہ فقطار کامل دے مخرج عن ایمان دے شرک شرف الحمد صرف امر چاہبیران کفری متلا اور کفر اتنا <تمت> غیر ادنا جاگا مخلوقہ ماشیشن او ایمان المانفر کا صحت ون مرس المانو ون کفر کا صحت ون مرض المان کا صحت ون کل مرس صحت فارا مراتب اضنا مرض دفار صحت کاملات سیاحتی جملہ اعظم کے مرض بھی ذن اخلاق کے نقصان بھی کی نقصان بھی مرض دفارہ مراتب مہلک مرض اخیر مہلک مرض اس امان درڑینا منز در جاتی، cit apprenticeship اس کے کوپر در شیر صغیر کردہ اتلاک فرآن وہاں اس بھی علیہ، فرت شعر کرسکر درام نغاوت کبدے اوروفرآن ہدای کہ اس مجلے میں سے پہلیک دے اور اسے لوگائا چلک ستھکے اس دل کمتا ہے جد امری سے آئند نہیں ہے کہ اس مجلے کے امانی مجلے زیز entreprises وہاں اس مجلے بن کو بعض اور کوئی متہ سنگ چھ سے حق اور سے من جہاتین کے نقصان دے نہ دار کام والے سے حادثہ من جہاتین دار گی ایمان او کفر جمع کی گئی لیکن کفر اخری مرتبہ نہیں اگر کفر کامل مرتبہ نہیں کفر باللہ دیگا لاج معامل ایمان نور چکم معاسی دی جدام دی بابت دینا دی لیکن جمع کی گئی معاسیت سرا کفر حقیقی دی را دی دارکہ معاسیت سرا ایمان دی را سنت و جماعت مسلد او کفر طریق شکری مشکل <سؤال> جس سے افراد ابانی کو پہچا لے کبھی افراد کامل دے افراد مراتا یہ کی دام جمکی ندیس دا دا دا دا دا راجی جا ہر کرفر چاسر مشتقا نے اگر دا معصیت دا کفر کیگی کی لیکن لوگ کی کی اقسام مردران جی کفر اور ان کے باپ دے. باپ کی دا باب دے باپ کے مسنت مسنت مسنت یو سراوڑی نوی کی فا دو کی و, فا درے پیتا و درے پیتا. مقامات پر و دا مو پر لکا دکن تفصیل فرحا سے مختصر تعلیم اختصار ابن عباس حفاظ رقیقی حدیث مصنح اخراجن مانن دعوت عبداللہ کہ مختصر تھے بے تفصیل ترکے سرازی پہو دش پہتکے اوزار کی پہو یو سردری کے یو سردری تلوے کے ترور سوہ ترور پاندوس کی وہ سوہ دعا تیا کی امام اسیم پھلائی دین لقلت لے جی پھلائی دین کی حان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارتالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وریت النارہ خود شور، ورد کی النار، یا لحجاب کم حجاب جفو مابین کی کی. اللہ قادر دے زاری رہ قدرت اللہ حل کو دیکھا سنا یا النساء ذیا دن کے اشکال اشکال دا کی داریخن اکثر اجانسا اکثر کی رانم زنانوالی اظہار کی دا حادی محارث محارث کی دہادی سے من حدیث کی راضی در موم دفاربا دز دا, دا, دا جیوی بلکہ باتیاں داغیاں ہمارے می کی چدا ختم بلکہ چاویا ابھی چھن شروعات می کی نہ جناک جہنم کی بڑی سر ہر ہن یہ جوابڑ نہ دے جانم کے مٹھ کا جانت کے مٹھ بیٹھا دے دے جابلم کیا جانت حالت جہانم تتم ختام قیامت نا دے دی حساب کتاب نا دی لا قیمت قیم شوئے نا دے حساب کتاب شوئے نا سنگا نہیں پیلے سنگتا ہو فیزا سلاح رہا نیسا اگسر آگے سیزن کسی ہو زنانہ بھی یادا چکم دو دنیا نتلی دی دا حدیث کے اے نیک انسان تے دفن شی ناواتا اویا فاویا بانے یادا نظر ہی روات رہنے قبر فراخشی او کڑکیو تا جلت شی. او جی امر نہ تو مستقبل کے مقارن عمر راضی اللہ وقت اداعی کشب وقت کشب شوی نبی راستان تزا عمری مستقبل ارید النار اسنا مقصد امداد اکثر اہل النساء, النساء. یک فرنا جمع مستانفہ مستانف جی. دا جمع مستانفہ امزود کرینا ہمیں کی ستہ فیلی چیئی چاہرہ کنی شوید فارد دفع مقدر تم دا نبی سلام داضا اکثر و سدین کی دا دا جہن یعنی علمہ جواب فرنا لیکن لیکن بے متبادل, متبادل کفر کفر صحابہ بل کر نبی صلی اللہ محمد طالک ہوں ذکر کریں صرف درچے ایک فرما ہم متقابلہ کفر نہ دے جکم کفر مطلق دے ذکا صحابہ تو فوس کو تو کو قیل ایت فرما دی اللہ دی کفر پہ لا با نے کہے قال کفر مطلق نہ دے برا تناسب ترجمہ سمجھانے باب کفریں دو نے کفر معلوم مدار تے او غنا شکرے کفر کامل باب قبر دو نفریت مانی جو خارج دو ایمان خارج رت محترو خارج ہوئی جی. اور خاون مزدا دے مقام کی زوج دے ناشکری شکری دا ہر محسن مناسب حدیث کی براشی، ابو دب کتاب الدم کی مخلوق چاچ چاچلوق احسان ہر محسن دحسان شکریہ ادا کل کار دی مناسب دی من الناس، ناشکر اللہ، ناشکر دا احسان دخلوق نہ و دا, دا تفصیص احتمام دا ونکی دا خاون دا دا دا دا دیر حدیث کی دا دا حق مقارن د دا ز مکارند حق دلہ دا دا دا دا دا سنگا حدیث کے رضی اور صحابی پارت سترے واپس اخر پارس والا اپل بادشاہ امیت تصییدہ کہرا صاحبرا کے نبی رسالت و کما پارس ورا وری سے خلدامی تصییدہ کے تخزیہ تے رقوم لکھتا کرو نبی علیہ السلام کے زموشن ما دبا کلسے دا غینا ان زابہ اپنے مانندین تے مری نی نی واسو قلمو مسلمانان مرد تصییدہ کی کنے کہے نا دا اللہ کا سنگ تے پس تے موذن لائق و سیدی نے واسو لائق و سیدی نے او بیدار فاضی نبی رسال لو امرت احدن ايسجدوا ل احدن لا امرن النساء اسجدن ل ازواجهن چہ رشیت کی ندی اجازت ہے کہ انسان دی بل انسان کا سجدہ ہو کی جو خود تویل میں چہ خاندار کو دی جاؤ گے خدای جانو کشریت کہ مشت سیوا دنا بل زیادہ بڑا نا لو امرت احدن ايسجدوا ل احدن لا امرن النساء وجر تقسیم تے ذور دت اہتمام نا جزل احسان نا شکریہ نا يكفرن العشير لا ويكفرن الاحسان ذا ذكر ذا عام بعد الخاصم اديش يكفرن العشير ذي لا شكري كيد خاون بلکہ ذ احسان ذ محسن مطلقا نا كذلك عام بعد الخاصم لا خل خاون ناشکری بلکہ ذ کی نا شکری دامادق کلی شیدا ما دام ما ناشکری ما پکد کی اخ کلی شیدا لاحسان دی دا کے دیوی تنسرا ٹولر تک مارک والا راوڑی خوشحالی معامولی چلا کر نہ نو احسن احل دہرا جان کے خیر مارو مار مداشد مار بدون اخراج سبب اگر سبب دلو نی رہے تو اکثر ہم دا دو دکھر گو احسان دماحسن شکری داد دو باب دو گناہ دا, دا, دا معلوم نہ دا دا. دا. دا دا دا دا شکری ہرسان لس لاکھ پاکستان ہے دا دا برک دیر دا دنیا نیو دا کہ نہ وہ نہ بہ یقدرہ قومن ولو امرهن امرا فان صرف یہ بڑھواتو ظفارہ چدارے بڑھواتو کی ہمم دا تفصیل دینے والا تو 552 المعاصی من عمل الجاہلیہ ولا يكفر صاحب حاضرۃ الا بالشرک دا رشتم باب دے اور تری رشتم 50 حدیث دے دا باب کہ مزدت المقاصد ظفارہ نکات دینوانا تو معلوم جتنا صبح بخار جواب البد اللال انتباق الدرائن الدلائل انتباف الدلائل العنوان الثالث تحقیق دہادی سے اول مسنط بدباد اخراج مانا صاحد انتباق صرفان السل تحقیق دہادی سے مسنطہ ثانیہ ہم بعد اخراج ادمانا صرف داسخی جباب دیا دون مجموعات دہا غینا استنباتاً معلومی دا کہ دا کفر دا فار مراتب دی بعض مراتب مخرج دیمان دی نہ ندی لدہ کی تنسیس ذکر کرو تنسیس وَلَاِمَ قَفْرُ صَحِبَهَا بِالْتِقَابِهَا إِلَّهَا بِالشَّرِكَ لِمَخْتِ دام السلام معلوم زمنان ہوا خواب و کفرین دونو کفرین چپرتے کا جن کی نظر تنصیب اصلاف کی القرآن ترجمین چه چه گم دی فائلے شعبے تھا ماند اجاہد بھی لگ ادا بیان و تناسب دو ما سب قصر جز اہم سا تناسب کہا مسئلہ تنکیب اور زیادت دہلتاز ترجمین مارن رحچ المعاسی من امر الجاہرییا اگی بن اپساندرہ دی مرجعہ ترسرا دیا اور خماد ندیمان لان التناسبا بیان الغرث غلط یو رک و مر یو بانی الم حاصی لا تو ضرور دانش چا من امر جاہری امور جاہریت ندی بلکہ سبب دارد و دور دا در جہنم درجی جہلیت دی لیکن فاحد کب پھر فائدہ جان کافر چل جاؤ چاہتے ہوئے کہ چاہد جاہدر نوی امن کر دوسور نبی دارگین اطلاع کو القرآل اخراطانستان مرتقب دا دا علاوی کفر رت و چاہی لا دا من امر امر مام امرت لفظ مانا معاسی داد اموراہیت جہریت آپ اطرتی ہوا شخص وکالا شیت کار شخص و کالا واحد الجاہد اور زمان الجاہریت یہ امر الجاہریت زمان بلدے امر دا زمان اگا زمان دا بیند اسلام او او السلام سر جہن کی جہر کیا جا ابر جاہرت مسبت امر اب امر چنا شیوی دہل سبب جہبی پاک بت مانی ہر معصیت نے جاسی کئی زمین پاکت میں نے خبردار نہیں امر مانا اول امر امرضی ان ناشی منل جہل اور ٹول ماشی نے دیکھ می نہ ٹول ماسی چلی نہ جہن جہل دفاع زمان مالجہ فاطرت امرجاہریت اگا امر جناشی نسبت نسبت نہ سبب کا ابن جاہریہ اگر امرتنا شریج الجاہلیت دینہ سبب دال جہدوی تاکہ بت سماعیت معنی تاکہ بت سماعیت عنوان 6 تا ولایو کفر یا یا بالشر تکفیر باب تفریر ذاتی تو فاق نسبت شی سپتہ منتشم کے دے کفرتا فاحل داسی احتقال مرا دقت صاف دقت سرا احتکاب ذکر احتقاب اودیہ اقتصاد اقتصاد سے سڑے کاجر کی گی نا احتقاب دہلت سے کاجر کی گی ذکر احتکاب ذکر دہلت احتقاب دماسیتماسی اتقاب نہ حرام احتسابی نہ پہ کافر کی گی نا لیکن احتساب احتقاد کی, کی گی پاکل سے کافر کی گی دار سرکا دارودھیا احتکاب سرکے احتکاب بانی کیفر کی گیار حرام مال دی نہود کاب دہرت دہرام نہ مور پہ دا دا حرام دا حلت, دی. دی دا دی دا حلت دا دا دا نسبت دا دا نسبت دا شیل المدا. با کفر تنکی کی دفاع دا دا نسبت ظاہر کی جن اس بخت نوپر صرف شرک مارے دے چخلوق دلہ سہ سدار حالانکہ پینکارا پینکار دے صرف مخلوقات کی ادا میں شرک نسبت نفر لکھے گیت اللہ بے شرک حرام کی بتائیں کی. کی دے دیکھو کپرک انکارانی تحید کپر شامل شک دے دے انکار ادر سارتر خاص ہے نا شرکا صاحب اللہ بشر اوشدے اللہ بشر آیاتما نے کا شر نہ بکی نے انکار ادر سارت بسیحم کو پر دے ان کا نمک بکی نہیں وہ جواب دکھار کا مسیداری رسول کو دون دشک مانا ادوان یا پھر ادوان آخو آپ نہ دے دی دے دی معلوم جو کفر, بالکتب، کفر رسول کی داخل دے علاوہ دو شرکا دو کفر بالکتب اللہ او مالک تیرے النبی دلیل دے دلیل من عمر دے دلیل دو دادا حدیث انتباہ ابو زر قفار کی چھپت خست تم جاہلی تم جہرت نہیں کچری داغ خوک امر بھی تجید کرے ہم کو باب دو رائے کفرو صاحبہ ذکا نبی نے سماغت نسبت کفرو نک علیہ عامر پچائی دی دیمان و تمامو مدار سے چلا معصی باب کفر نہ نہیں دی ان فائدہ دی کافر کر دی امرون تھی کہ جاہلیت خاصہ الجاہلیت ہے تم خاصہ الجاہلیت اول جزم سب دو امور سن دے سماعت امور جاہلیت دو, دو حدیث او دو دو ایا تو نن تنور دلائل دی ان اللہ الاغ پھر عشر کبی ہی و یفرمادون اللہ کلمای یشا کنا اللہ معافنے کے ج جی مخلوق دا استدار پیش بھی صفات کے صفات نہ معافی کے ماذون غار کا نشک نہ چ او باگے داشتنے, کم چاہا دا کفر نا ادوان جی دا کفر جن کفر شروع جی کی, کی نا؟ موافقت او صلاحیت را وریدہ پر تطبيق ذکر کے امام بخاری پر انتباہ گزر گئی پسما هم المؤمنین گناح معصیت سے یعنی مرنے پر کی اجازت پہ کو بے بی اطلاق نہیں ایمان معلوم مدار چھ پجے خارج دی ایمان نہیں وہ ان فائتان من المؤمنین اور نسبت اشارہ مسنط اول تفصیل اخراج مقامات کی نور یہ کلام ان احادیث میں ہے قال ذهبت لعنس هذا الرجل زلوان سمدیہ فار چنداب سڑی لن تک اختصار دے ندرس جی منگو منگوخذ المخارج ایک رازی ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ابن مرات علی لدنو لکن رواق ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا جنگی سفین کے ذکر جنگی سفین وہ مابند آئلہ دو ہمارن ہو کے ندلال اذابصر نے انصر کی امداد بھی کی اداب سے بڑا رکی شریک تھی نارانہ سب کے ذمہ داروں کو رضی اللہ علیہ دینو پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے میرا ابو بکر دینو فقال اے نہ تو یہ تو چرتے رجل زم امداد کم رضی اللہ سڑی کی دری میں سنت دی دادی دینو اور اج کے سمیت رسول اللہ صلی اللہ جی خل مسلمان ایمان او کا دا قاتل دے دا سبب خودو معلوم سبب دے دے سبب دخول, النار مانا دانا دا قاتل دے دا سبب دخول معلوم دے جاتل جا دے ظالم دے مبار المقول اخ مظن دے اب وما مار المقتول جاغم جہاندی کال ان حکام ہری سن عالا قطل صاحب خبر برابر کامل ہو گزار برابر نہ شدا گزار برابر صاحب مباشر مباشر نمر گری بانی مقابل بانی تناسب کتاب معاشیت نے جسے او او مسلموں کا معلومات کا مخالط المکت مخالط سر اگر داور اسلام گئی جواب دی اس ندین مقصد القاط نے مقصوالی سہکاب کو مارنا خبر چلے اللہ بھائی اوبیر اوبا سے داخل دی مقصود نئے مقصود خلود نرے بلکہ مقصود دے. دی مستحق دی وچ مستحق دو اور چالدہ بے تا. کی دران دی لائی لائی شروع کی دو اے دا, دا, تو دا, مسک دا او جنگ اور رضاق حران کیا صحاب مشتحدین شاہ شیخ کشمیر مناسب ندی یا اصل مقصد دا تہذیر دیو احجا فادم شراکت صرف اتنا کی علاقم و عید چدے ادر تقل مسلمان بھی سیتماں دا و عید دہل کاسبیتی جاہدی ناسبیتی ممنوع ارپراز و نفسانی اوسرا یاد و جداد میں فاحوالمانی بار کے دا و عید دے اور او فقا... صحاب ریاری جا حق بانب دعوت کے حق شوتے در معروض مرگی رو شدک آگی تا معروض شد در بجاری بحق دے دی چکم در مطارب رد من عثمان کی نور کی قاتلین عثمان چکتری کی در مدر دا, دا وچا تے جانب کی حق معروض نو مجتنب در دے دا جمریہ بکر رضو اللہ دے در دی مجتنب داگینا در دے دے دے دے عبداللہ عمر رضو اللہ حمد دے در محمد الرسلمان دے دی نو دیر صحابہ دے چہاہ گرد دیر مجتنب حق معرومر شبہ خدا کا فطر ادا نہ حاصل دار صحابہ مصد چحابہ دفارا اور او دا افطار الحق اور صبائی شریک ہوں صبح ڈالا نہ شگم شغم کے شریک ہوں اور صحابہ چھو نہ صرف الحق نفارو البتہ مشتحد کی مصیب الدی اور غیر مصیب الجر واحد دی. جمعور احر السلطن والجماعت بنسبانی آج رضا ہوا بجانب حق و ناقل یہ بھار عجرین شو معارض رضا ہوا خطاو ناقل بھار عجر واحد شو ناقل نا ابو بکر رضا ہوا لعموم ذکر کا دو جد احجات ناقا شراکت کی ذکر درہ دل اداوچی سلگ دیشی گنا بے امرواد اکرازی چتا نظم انہا لئے احنا المقیس شرک شوئے دے ذکر دی دی گوری۔ مرض نہاری مارو شا دا وقت پا نو مارو مار د ش احمد اللہ نے دا دا فلقات دے ظاہر کے حکم الفل خدا حکم اللہ ممنور محضور مستحق دا دا سا سزا بھی کتاب سزاویتاب المسلمین اور پائل کی کلا معذور کلا محضوری الفاظ ممنور معذور پائے کلوری حضر تک ملاوی اور کل معذور بھی اور او کل معذوری کچھ دگل ہراما ہا پاس باری کئی جی سو معذور میں شو حضر تک ملاوی بھی او مقام قابل نہ کر داسی معذوریت یا کنی مدر جیسا نارا والا لیکن ایک راہ مرجیے اللہ منقر وقل کو مطمئن داخل حرامہ دے کر متر حرام لیکن پھر وقل سے مرضی اگر بہترین توجہ کرنا <تصفح> محظوری او حضوری اور پائل سے پائل قلم آجوری قلم آزوری او قلم معذور دا بیان دا حکم الکم دا, دا دے کہ دا سبب دا جہنم دے جہنم yup. کا <Jonas> بے دا قصد دا ہم دا خندرہ گئے لئے سب بائی آگئیت سویلے کی گئے لابدلہ ابن سبا دلا قتل دا عثمان درنہم دا حقا دلام سے پوچھت شوئے بے دا مل جنگون کی سینا دا غپا جنار لام سبانی شوئے قاتل مقتول فی النار دیم حدیث دا تالا لقیتا بازر اخراج درے سوا شفقت سنوے کی دا ذکر کنگی دارن کی پا دا جلد سانی دارا دا دا. سرا سمرا میری پڑا مدنی منور ملا پاری رضبین مختارکر ربزاشاب کی مہاویر ہوا خلاف پدیاتی کریم ایک ذہاب اور جمعی اور خرق بابئے جبا ہو وہ جنوب ہو نہارمتہ حاجت نہ جاتی ورسوا آیا تو پتستانا ہو مارتہ کی رہے اور زکاتی ادا حاجت نہ جاتی اور جزکت پہ ادا کی ہاتھ دنیا خبر ہوئی دو روپئے حاضر تا خلیفا امیر حکم کرے منم فإن أبيل السلام يقول إسم عواتيو ولو عبد الحباشين إذا قلت عثمان دي نورين دي أمير دي خليفة دي لطف حكم راوات ترين جاتب أو دا دي ذو رسول فريضم وداخل آغة دي كالشري عبد الحباشين وغمان أمير دي مخبرة مدلا فأنا ربدي تفتح وشيسا غراغة إذا قلقه دي بازر بي ربض دي من الآشم دي مزاري غب فاني نصرا ورصا بي ورصا بي مارو بي, بي جغل وي موجود فن جوڑ اور دفن پر دفن اور غلان تو و حلال مراد اطلاق مجازار اتنا مجازن مدد گردی جی رو سو روپئے آتیس روزرین اوی اخرین حدیث اندا حدیث دی حلیل مارور عن عبیزر قال رأیتو علیہ بردن والا غلامی بردن یو یو صادر ہو فدبانی صادر ہو فغلام پر ان صادر ہو فقلتو موہماتو مو لو اخست حاضر فرابیستو کار حلتن جوڑتو رشیتا یو سے اندا دا غلام ندیہ دستے ویدا مستابل رشیو آتیتو سو مناختل ہو پرے جام کے مساوی کیادر ہو جازن ان دے دے بے او تادر تادر را انی رجنن ہو کندر سو پائر تو ہبی اممی ما پیور کتا پمر بار ہتن اصحاب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ذکر ہمار ناصر رضہ ہو جدا مور سمایا وا وینداو بیزکہ کہی اصحاب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ چاہتا ویندا حقیقت پر ہاں سنوا طہرام غالبتا ویندا ضروری شیوا لو بھا نے چستدم بچے پائر تو ہبی اممی نہن ہافظ کرا پور مورسرا کار سر سم یا بادر آجن تو مورس را تو مرداس ان کا امر اناہری تاکہ بڑا ہے مزملا مزملا مزملا نا دا ورون دی, دی خجو اسلامی نہیں سب خود نہاجمان ادباسی نہ مملو گین مجازی کر زوری ساس واس دراند ہم دے دی پدا سے نشی او ماروتا کہ جلتا سے کار نہو نہ باہر تو ساڑا ساڑا شیخ کشمیر رحمت اللہ علیہ مقصود حادثیت نہ تے لیکن ہماوت مقصود کوئی اور بیان دا مندوب دے لازمن چکھا مخا غلام دی مارفر مساوی کی مقصود تھے لیکن ہمارا مساوات مشقت کی مقصود مساوات کا پہ اسلام کی دے مسلمان ماور تھی جاؤ باپ پذی مند بہن مانا تو سمے